بسم الرحمن الرحیم عزیز ساتھی طلبہ میں آپ کو ڈیٹا وی راوزنگ کے پہلے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ نے اس کورس میں رجسٹر کرا کے زندگی کا ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور جیسے ہم اس کورس میں چلتے جائیں گے پروسیڈ کرتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ اس فیصلے کے کتنے دورست نتائج ہوں گے اس کورس میں بہت ساری چیزیں پڑھیں گے اور ان چیزوں کے پڑھنے کے لیے کتاب سب سے ضروری ہے اس کورس میں ایک ایشو جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کتاب اس کی نہیں ہے اس کی ملٹیپل کتابیں ہیں اور مختلف پیپرس کو بھی پڑھنا پڑتا ہے عزیز طلبہ اور طالبات یہ کورس ایک ایسے سبجیکٹ کے بارے میں ہے جو کہ خاصا نیا ہے دس پندرہ سال یا اس کے اراؤنڈ اتنی اس کورس کی عمر ہے تو یہ خاصا ایوالوگ کورس ہے اسی لیے اس میں آپ کے پراسپیکٹس بھی زیادہ ہیں اسی لیے جو مٹیریل کور کرنا ہے وہ ایک کتاب میں ملنا خاصا مشکل ہے تو میں نے اس کے لیے تین کتابیں ایز ریفرنس پرپوز کی ہیں پہلی کتاب جو اسکرین پہ ہے بلڈنگ دا ڈیٹا ویئر ہاؤس دوسری ریفرنس کتاب ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ فار بگنرز کانسیپٹ اینڈ ایشوز اور تیسری ریفرنس کتاب ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ فنڈامینٹلس ان کتابوں میں خاصی آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی اس کانٹینٹ کی جو ہم کورس میں کور کریں گے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ لیکچر نوٹس تو بالکل ملیں گے لیکن ایک ایڈیشنل چیز یا ایڈیشنل مٹیریل جو آپ کو دیا جائے گا وہ ریسرچ پیپرز ہیں اور میگزین آرٹیکلز ہیں آپ نے ان کو پڑھنا ہے ان کو سمجھنا ہے اس لیے کہ ان میں سے امتحان میں سوال پوچھے جا سکتے ہیں کتابیں بھی پڑھیں نوٹس بھی پڑھیں تاکہ آپ اچھی طرح کانسیپٹ سمجھیں اور امتحانوں میں کامیابی حاصل کر سکیں عزیز طلبہ اور ساتھیوں اب ہم اس کورس کی سمری کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا اس کورس میں پینتالیس لیکچر ہیں تو کورس شروع کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ کو بریفلی بتا دیا جائے ان پینتالیس لیکچرز میں کیا کچھ کور کیا جائے گا اور کس چیز کا کتنا سگنیفیکنس یا امپورٹنس یا اہمیت ہے تو جو لیکچرز ہیں ان کو ہم نے بارہ حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے پہلا حصہ انٹروڈکشن اینڈ بیک گراؤنڈ ہے اس حصے کو بتانے سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ نے ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ پڑھی آپ نے سیکھا کام سیکھا آپ کو ڈیٹا ماائنگ کے بارے میں پتا چلا اور آپ ایک امپلوئر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جی مجھے ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ آتی ہے مجھے میں آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں وہ پوچھے گا کیسے تو اس سیکشن میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ سے انویسٹر کے جو انویسٹمنٹ ہے اس سے اس کو ریٹرن کیسے ملے گی اس کے کیا مسائل حل ہو سکتے ہیں اور اس کو اس کو سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈیٹا بیس سے کیسے فرق ہے آپ نے ڈیٹا بیسس کا کورس پڑھا ہوگا اور جب ہم ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ پڑھیں گے تو آپ جانیں گے کہ ایک بڑی فرق چیز ہے ایک بات یاد رکھیں کہ محاورہ آپ نے سنا ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس اس لیے نہیں بنایا گیا کیونکہ یہ فیشنیبل ٹرم ہے بلکہ ضروریات نے اور جو امپورٹنس تھی ان ضروریات کی ان کی وجہ سے ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے تو آپ کو ڈیٹیل میں اس سیکشن میں یہ بتایا جائے گا کہ ڈیٹا ویراؤز کیوں ہے کیسے ہے اور یہ فرق کس طرح سے اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈی ڈینارملائزیشن آپ نے ڈیٹا بیسز کے کورسز میں یہ پڑھا ہوگا فرسٹ نارمل فارم سیکنڈ نارمل فارم تھرڈ نارمل فارم پھر کچھ لوگ کہتے ہیں بوائس کارڈ نارمل فارم یہ ساری باتیں بڑی صحیح ہیں اور ڈیٹا بیس کے ماحول میں ہونی بھی چاہیے جیسا کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز میں کیا جاتا ہے اور اس کے بہت سی وجوہات ہیں لیکن ڈیٹا بیس کے حساب سے جو سسٹم بنایا جاتا ہے وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی انوائرمنٹ میں کام نہیں کر سکتا ڈیٹا ویئر ہاؤس ایک ایسے ڈومین میں آتا ہے جس کو ہم ڈسیزن سپورٹ سسٹمز کہتے ہیں تو ڈسیزن سپورٹ سسٹمز کے لیے جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو ایک بڑی آویس ہی بات ہے کہ ڈیٹا زیادہ ہو جاتا ہے اور ڈیٹا ڈائیورس ہو جاتا ہے اس لیے جو رولز ڈیٹا بیس کے لئے بنائے گئے تھے وہ یہاں کام نہیں کر سکتے ڈی نارملائزیشن کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے ٹیبل کو نارملائز کیا تھا بڑی محنت سے نارملائز کیا تھا اس کو آپ بہت کیئرفلی ڈینارارملائز کریں گے یعنی کہ اس کی نارملائزیشن کو ختم کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ختم ہی کرنا تھا تو پہلے دفعہ کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ ایک اچھا سوال ہے اس کے جواب بھی بہت اچھا ہے وہ جواب یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو نارملائز نہیں کر سکتے تو جو اپ ڈیٹ کا افیکٹ ہے اور جو باقی اناملیز ہیں جو ہم اس سیکشن میں پڑیں گے وہ وہاں موجود رہیں گے تو کورس جب ہم اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اور آپ کنوینس ہو جائیں گے کہ ڈی نارملائزیشن کیسے کی جاتی ہے کیوں کی جاتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ایک اور نیا کانسیپٹ جس کو کہتے ہیں آن لائن اینالیٹیکل پروسیسنگ یا اول ایپ اول ایپ کیا ہے مختصر طور پہ اول ایپ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیٹا بیس ہے جس میں ہزاروں لاکھوں یا ملین کے حساب سے ریکارڈز ہے جس میں ایک دو نہیں بلکہ جس میں چار پانچ یا چار پانچ ڈزن کالمز ہیں اس کو جب آپ کیوری کریں گے تو یقیناً بہت ٹائم لگے گا اس ٹائم کو بچانے کے لیے بہت سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ طریقے کیا ہیں وہ کیسے استعمال کیے جاتے ہیں اول ایپ میں یہی چیز کی جائے گی اول ایب کی ایک اور خصوصیت جو اس کو ڈیفنشیٹ کرتی ہے ڈیٹا بیسس سے کہ اول ایپ میں ٹیبل کے ریزلٹس کی سمریز رکھی ہوتی ہیں مختصر طور پہ اول ایپ میں یہ کیا جاتا ہے کہ سارے کے سارے پاسبل جوابات پری کمپیوٹ کر کے اسٹور کر لیتے ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ سارے جواب کیسے آپ انویژن کر سکتے ہیں کہاں سے سوچ سکتے ہیں تو سارے جواب کا مطلب یہ ہوا کہ all پاسبل ایگریگیٹس یہ جتنی میں آپ کو آسانی سے بتا رہا ہوں اتنی آسانی سے ہوتا نہیں ہے اس میں بڑا ایفٹ لگتا ہے اس میں بڑی سائنس استعمال ہوتی ہے اور ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جواب انڈر 5 سیکنڈ آنا چاہیے تو کی بہت سی قسمیں ہیں بہت سی ٹیکنیکس ہیں ہم ان سب کو دیکھیں گے میں آپ کو ان کے فرق بتاؤں گا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک ٹکنیک کا دوسری ٹکنیک سے کیا فائدہ ہے کیا فرق ہے کب کس ٹکنیک کو استعمال کرنا ہے اور اس طرح ہم آگے چلتے جائیں گے اب ہم اگلے سیکشن کی طرف چلتے ہیں کہ اس کورس کی ڈویژن کیسے ہوئی ہوئی ہے تو اگلا سیکشن جو ہے وہ ڈائمنشنل ماڈلنگ ہے ڈائمینشنل ماڈلنگ کا سب سے بڑا استعمال اور فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈیٹا بیس کا اسکیما اس طریقے سے بنانا ہے اور اس طرح سے بنانا ہے آپ نے کہ پرفارمنس ڈی گریڈ نہ ہو ایک بات آپ کے ذہن میں ہر وقت رہنی چاہیے کہ جب ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس کی بات کرتے ہیں تو ڈیٹا آپ کا چند سو ریکارڈز نہیں ہے یا چند ہزار ریکارڈ نہیں ہیں ڈیٹا ملینز آف ریکارڈز بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ آپ ایک موبائل فون کمپنی کے بارے میں دیکھیں اس وقت پاکستان میں ایک کروڑ موبائل فون یوزرز ہیں افکوس سارے یوزر ایک کمپنی کے پاس نہیں ہیں لیکن ازومگ کے جو میجر لیڈر ہے اس کے پاس اگر اس کا ون تھرڈ بھی ہے تو وہ بھی تین لاکھ سے زیادہ یوزرز ہیں وہ سارے یوزر جب باقی لوگوں کو کال کریں گے موبائل فون یوزرس کو فکس لائن یوزرس کو ایک دوسرے کو آپ سوچیں اس میں کتنے الٹریبیوڈس ہیں کس نمبر سے کس نمبر پہ کال کیا گیا تھا ڈیوریشن کیا تھی پیکج کیا تھا ٹائم کیا تھا تاریخ کیا تھی وغیرہ وغیرہ اینڈ لسٹ گوز آن تو یہ سارا جب ڈیٹا آپ کے ٹیبل میں چلا جاتا ہے تو آپ کے جو کنوینشنل اسکیماز ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے کنوینشنل اسکیما آپ کا جو کہ جس کو ہم سنو فلیک اسکیما کہتے ہیں جس کے کہ میں آپ کو کافی ڈیٹیل میں بات کروں گا وہ اسکیم اس لیے نہیں کام کرتا کہ جب آپ جوائن کیوریز چلانے شروع کرتے ہیں تو جو ٹیبل کے جوائنز ہیں اور ٹیبل اتنے بڑے ہیں کہ سسٹم کی پرفارمنس گرا دیں گے سسٹم بند ہو جائے گا سسٹم کو بند نہیں کرنا سسٹم کی پرفارمنس حاصل کرنے کے لیے عقل استعمال کرنی ہے اور یہی اس کورس کی خصوصیت ہے کہ اس میں آپ نے چیزیں یاد کچھ نہیں رکھنا میمورائز کچھ نہیں کرنا آپ نے نے چیز کو سمجھنا ہے آپ نے کانسپٹ ڈیولپ کرنا ہے جو سلائڈیں آپ دیکھ رہے ہیں جو ان سلائڈوں میں بتایا جا رہا ہے وہ سارا کچھ کتاب میں دیا ہوا ہے اس لیے اوپن اپ یور مائنڈز سمجھیں چیزوں کو تو ہم اس ڈائمینشنل ماڈلنگ میں ان اسکیماز کی بات کریں گے جیسے کہ اس کو سٹار سکیمہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس سے پرفارمنس اچھی ہے جسے جوائنگ میں کم ٹائم لگے ڈیٹیل آف کورس جب ہم یہ سیکشن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی اس کے بعد جو آپ دو سیکشن دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ ان کو پیلا رنگ لگایا گیا ہے اور اس پیلا رنگ لگانے کی ایک بڑی خاص وجہ ہے یہ جو دو سیکشن ہے ایک ہے ای ٹی ایل یعنی کہ ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ اور دوسری چیز ہے ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ آپ یقین کریں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس جو سب سے آسان چیزیں ہیں وہ ہارڈ ویئر خرید لینا سافٹ ویئر خرید لینا یہ تو خریدے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ڈیٹا سیدھا نہیں ہے اگر اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے تو ان سب چیزوں کو خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا کوئی استعمال نہیں ہے ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر آپ کے پاس ایک بہترین سپورٹس کار ہے اور کھلی چوڑی سڑک موٹر وے سامنے ہے آپ بہترین ڈرائیور ہیں لیکن اگر آپ کی گاڑی کا پٹرول ملاوٹ شدہ ہے تو گاڑی آپ کو چل کے نہیں دکھائے گی یہی بات ڈیٹا کے لیے ہے مسئلہ یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا ہیٹروجینئس سورسز سے آتا ہے ہیٹروجینئس کا مطلب کیا ہے مختلف ڈیفرنٹ فرق سورسز سے آتا ہے یہ بہت مشکل ہے کہ ہر سورس میں ڈیٹا ایک جس طریقے سے ریکارڈ کیا جاتا ہو امپاسبل اس ڈیٹا کو ایکسٹیکٹ کیا جاتا ہے اس کی شکل چینج کی جاتی ہے اس کو ویئر ہاؤس میں لوڈ کیا جاتا ہے جس کو ای ٹی ایل کہتے ہیں ای ٹی ایل ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس میں 30 ٹو 40% بلکہ بعض دفعہ اپ ٹو 50% پرسینٹ ہے اس لیے ای ٹی ایل پہ کافی ٹائم لگایا جائے گا اور جو ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ ہے اس پہ بھی بہت ٹائم لگایا جائے گا اس پہ شاید دس لیکچر ہوں یا شاید تھوڑے سے زیادہ ہوں تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جتنی امپورٹنس اس کی پورے ویئر ہاؤس کے سائیکل کے اندر ہے ای ٹی ایل کی اور ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کی اتنی ہی امپورٹنس اس کورس میں بھی رکھی گئی ہے اور اس کی امپورٹنس رکھنے کی ایک وجہ اور بھی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ڈومین ہے جس میں ہمارے جیسے زرخیز علاقے کے زرخیز دماغ والے لوگ کام کر سکتے ہیں سلوشنز بنا سکتے ہیں ابھی اس میں بہت گنجائش موجود ہے اس کے بعد ہم ایک اور کورس کے حصے کی طرف آتے ہیں اور وہ کورس کا حصہ ہے پرفارمنس جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ہم بات کرتے ہیں چند ہزار روز کے ٹیبل کی نہیں بلکہ لاکھوں یا ملین آف روز کے ٹیبل کی تو ایسے ٹیبلز پہ جب آپ کیوری چلائیں گے مثال کے طور پہ آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں اس سے تو وہ کیوری جو ہے وہ تو بہت ٹائم لے لے گی اس کیوری کو آپ کیسے تیز کر سکتے ہیں ایک تو آسان طریقہ ہے کہ آپ اور ہارڈ ویئر خرید لیں لیکن صرف ہارڈ ویئر خریدنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہارڈ ویئر کو آپ نے اسمارٹلی استعمال کرنا ہے اور ہارڈ ویئر کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے کیا آرکیٹیکچرز ہیں اور ڈیٹا بیسز کے کیا آرکیٹیکچرز ہیں وہ ہم پیرل ٹیکنالوجی میں پڑھیں گے میں آپ کو ڈیٹیل میں ان آرکیٹیکچر کے بارے میں بتاؤں گا ان کے فائدے نقصان بتاؤں گا آپ کو ان کو کمپیر کر کے بتاؤں گا یہ تو تھی بات ہارڈ ویئر کی اس کے بعد دو چیزیں اور اس کے اندر ہیں ایک جوائن ٹیکنیکس اور ایک انڈیکسنگ ٹیکنیکس انڈیکسنگ ٹیکنیک کی سمپل مثال آپ نے ڈیٹا بیس میں دیکھی ہوگی کہ آپ ایک پرائمری کی ڈیفائن کر دیتے ہیں پرائمری کی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چوری رن کریں تو آپ کا جو سافٹ ویئر یا جو آپ کا سسٹم ہے وہ ہر رو کو مت چیک کریں اصل میں اگر آپ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ میں دیکھیں جہاں چند ہزار روز ہیں اور ایک چیک کرنے کو ایک مائکرو سیکنڈ لگتا ہے تو ہر رو کو چیک کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ملی سیکنڈ لگے گا ایک ملی سیکنڈ میں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس ایک ٹیبل میں ایک ملین سے زیادہ روز ہیں اور ایک مائکرو سیکنڈ لگتا ہے اور دو یوزرز ٹیبل کو سائملٹینیسلی ٹچ کرتے ہیں اس کو ملٹیپل لگ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں انڈیکسنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور انڈیکسنگ کیسے کرنی ہے اس کی بہت سی ٹیکنیکس ہیں میں آپ کو انڈیکسنگ ٹیکنیکس بتاؤں گا ان کا کمپیرزن بتاؤں گا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ان انڈیکسنگ ٹیکنیکس میں جو آپ نے پہلے کورسز پڑھے ہیں مثال کے طور پہ ایلگرزمس اور ڈیٹا اسٹرکچرس ان کا کتنا استعمال ہوتا ہے اور ان ٹیکنیکس کی بیسس کے اوپر ہم وقت کو بچائیں گے اور کسی سینے نے کیا کہا تھا جی اے پینی سیوڈ از اے پینی ارنڈ ٹائم از منی انڈیکسنگ کے بعد ہم جوائن ٹیکنیکس کی بات کریں گے اس لیے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤز انوائرمنٹ میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیبل جو ہے اسی سے سارے سوالوں کے جواب حاصل کر لیں بہت مشکل ہے ڈیٹا مختلف ٹیبلز میں پڑا ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال بھی دوں گا ایسی کیوری کی جس سے آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی تو جب آپ ایسی کیوریز کو رن کرتے ہیں تو جوائنز ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں اور جب جوائن آپریشن ہوگا تو اس میں ٹائم لگے گا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر آپ ایک سادہ قسم کا جوائن استعمال کریں جس کو نائیو جوائن کہتے ہیں جس کو کہ آپ نیسٹڈ لوپ جوائن بھی کہتے ہیں جیسے کہ آپ نے کیوریز لکھتے ہیں کہ آپ ایک ٹیبل کی ایک رو اٹھاتے ہیں اور دوسرے ٹیبل کی ہر رو سے باری باری میچ کرتے ہیں آپ ذرا سوچئے کہ اگر آپ کے پاس دو ٹیبلز ہیں ایک ٹیبل میں ایک ملین روز ہیں دوسرے میں سے اگر ایک لاکھ روز ہیں اگر آپ یہ جوائن ٹیکنیک چلائیں گے تو اس میں کتنے کمپیرزن ہوں گے کلوز ٹو اٹیرا کمپیرزن اٹیرا اور اگر ایک کمپیرزن کو ایک مائکرو سیکنڈ لگتا ہے تو یہ تو بعد ہم منٹس کی کر رہے ہیں ادھر کوئی انتظار نہیں کر سکتا تو مسئلہ کیا ہے ٹائم کو بچانا ہے تو اس کے لیے ہم ٹیکنیکس ایسی ڈیوائس کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا ان کا استعمال بتاؤں گا کہ جس سے پرفارمنس اچھی ہو جائے گی تو جب ہم اسپیڈ کے بارے میں بات کر لیں گے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں کورس کے اگلے سیکشن کی طرف اس سیکشن میں کیا ہوگا کورس کا اگلا سیکشن جو ہے وہ ڈیٹا مائننگ ہے ڈیٹا مائننگ ایک اتنی امپورٹنٹ فیلڈ ہے کہ جب میں آپ کو کورس کراؤں گا جب ہم ڈیٹا مائننگ کے سیکشن پہ آئیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اس کے بارے میں ڈیٹا مائننگ مختصر طور پہ یہ ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب دیں جو سوال میں آپ سے نہیں پوچھ رہا یہ بڑی عجیب سی بات ہے چونکہ ڈیٹا بیسز میں ایسے ریلیشن شپس ہیں ایسے پیٹرنز ہیں ایسے کو ریلیشنز ہیں کہ جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اگر آپ کو اس کو ریلیشن کا ہی نہیں پتا تو آپ کیوری کیسے رن کریں گے آپ چوری رن نہیں کر سکتے رن کیا آپ چوری لکھ ہی نہیں سکتے تو ایسی کیوریز کے لیے اس کا نمل بدل کیا ہے وہ ڈیٹا مائننگ ہے تو ڈیٹا مائننگ جادو نہیں ہے کمپیوٹر سائنس میں جادو کچھ نہیں ہوتا اس میں سائنس ہوتی ہے میتھمیٹکس ہوتی ہے تو ڈیٹا مائننگ کے لیکچرز میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ جب ایسی صورت ہو جہاں آپ نے ڈیٹا میں پیٹرنس تلاش کر رہے ہیں جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو میری ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی تو کون سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ان طریقوں کے کیا فوائد ہیں اور ان طریقوں سے ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں ڈیٹا مائننگ کے بعد ہم اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور اگلے ٹاپک یہ ہوگا آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے ہمیں بڑا کچھ بتایا ڈیٹا ویراؤز کے بارے میں آپ نے ڈی نارملائزیشن کے بارے میں بتایا آپ نے ماڈلنگ کے بارے میں بتایا ای ٹی ایل کے بارے میں بتایا سارا کچھ بتایا اب یہ بتائیں کہ ڈیٹا ویراؤز بنتا کس طرح سے ہے اس لیے کہ یہ کورس جو آپ کو کرایا جا رہا ہے یہ ناٹ فار دا سیک آف تھیری ہے آپ کو تیار کرنا ہے اس راستے پر چلنے کے لیے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے نا جی یاد رکھے آپ جو چیز بھی پڑھیں اس نیت سے پڑھیں انڈرسٹینڈنگ سے پڑھیں کہ مجھے سے کیا فائدہ ہوگا بیکاز ایجوکیشن فار دی سیک اف ایجوکیشن کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس سیکشن میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیسے بنایا جاتا ہے مختلف لوگوں نے ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانے کے مختلف طریقے بتائے ہوئے ہیں اور بڑے مستند قسم کے لوگ ہیں جن کے طریقے مارکیٹ میں استعمال ہوتے ہیں ہم ایسے ہی ایک مستند اور مضبوط شخص کا طریقے کو اسٹڈی کریں گے اور میں آپ کو تھوریٹکلی پہلے بتاؤں گا کہ اس طریقے سے جب ہم چلیں گے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کیسے بن جائے گا یہ خاصیت تک تھورٹیکل ہوگا لیکن تھیوری کی بیس پہ دنیا فتح نہیں کی جا سکتی تو اس کے بعد ہم دو لیکچرز کریں گے جس میں آپ کو بالکل شروع سے لے کے میں آگے تک لے کے جاؤں گا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ریکوائرمنٹ کیسے کی جاتی ہے انالیس کیسے کی جاتی ہے کیسے بنتا ہے کیا مسائل آتے ہیں اور اس میں ایک ریئل لائف ایکچوئل پبلشڈ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیسے بنایا جاتا ہے جب یہ ساری چیزیں ہم کر لیں گے آپ تھوری جان لیں گے تو اس کے بعد ہم لیب ورک کی طرف آئیں گے لیب ورک میں کیا ہوگا لیب ورک میں انشاءاللہ شاء تعالی ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس شروع سے بنایا جائے گا آپ کو یاد رکھیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے لیے آپ کو ڈیٹا عام طور پر کی شکل میں نہیں ملتا ہم ہسٹوریکل ڈیٹا کی بات کرتے ہیں وہ فلیٹ فائل ہو سکتی ہیں ٹیکسٹ فائل ہو سکتی ہیں تو ان میں سے کسی شکل میں ڈیٹا ملے گا آپ کو ہم اس ڈیٹا کو لیں گے اس سے ٹیبلز بنائیں گے اس سے ایک سکیما بنائیں گے اس سکیما کو آپٹیمائز کریں گے اس پہ پہلے کیوریز چلائیں گے اس کے بعد میں کیوریز چلائیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے جواب فرق آتے ہیں کتنی غلطیاں ختم ہوتی ہیں کتنی غلطیاں نظر آتی ہیں کتنے ٹائم کا فرق پڑتا ہے جب یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو وہ کسی سیانے نے کہا کہ سینگ از بلیونگ تو آپ بھی کنوینس ہو جائیں گے اور جب آپ کنوینس ہو جائیں گے یقین کریں میرے ساتھیوں اور میرے طلبہ ساتھیوں آپ کسی دوسرے کو بھی کنوینس کر سکیں گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا کام ایسا ہوگا اور آپ جان جائیں گے کہ دوسرا خود بخود کنوینس ہوگا اور آخری حصہ اس کورس کا یہ ہوگا کہ آپ کو ایک پروجیکٹ دیا جائے گا اس پروجیکٹ کے بارے میں ایک لیکچر ہوگا اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتائی جائیں گی تو اس پروجیکٹ کی ڈیٹیلز کیا ہے یہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی ڈیٹیلز کیا ہیں پروجیکٹ کے لیے آپ نے ایک ریل لائف پرابلم کو پک کرنا ہے ایک ریل لائف پرابلم آپ اپنی مرضی کی پک کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ میں سے جو ساتھی کہیں کام کر رہے ہیں تو ایسی پرابلم کو پک کریں جو کہ ورک انوائرمنٹ سے جس کا تعلق ہو جن ساتھیوں نے انٹرنشپ کر لی ہے وہ اس کمپنی کی پرابلم کو پک کریں اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا وہ تلاش کریں اس لیے کہ جس وقت آپ انشاءاللہ شاء گریجویشن کر کے مارکیٹ میں جائیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ آتی ہے تو وہ پوچھیں گے آپ نے اس میں کام کیا کیا ہے تو آپ کا پروجیکٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ریل لائف کے قریب ہو جو ریلیونٹ ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہو یہ پروجیکٹ جو ہوگا یہ صرف کوئی سروے نہیں ہوگا اس کے لئے آپ ایک کیس اسٹڈی ڈیولپ کریں گے آپ پوری انالیس کریں گے یہ میں آپ کو پورا اس آخری لیکچر میں یا جب بھی لیکچر ہوگا ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کچھ اس کے لیے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک سسٹم بنانا ہے جو آپ سسٹم بنائیں گے وہ آپ فور جی لینگویج میں بھی بنا سکتے ہیں آپ ایک چھوٹا موٹا ڈیسیزن سپورٹ سسٹم بنا سکتے ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو بڑی پکچر ہے اس کا ایک حصہ لے کے کوڈ کریں یوزنگ ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں ٹھیک ہے جی میں ایک ای ٹی ایل ٹول بناؤں گا جب ہم ای ٹی ایل کے بارے میں لیکچر سے گزریں گے تو آپ انشاءاللہ اس کے بارے میں جان جائیں گے کہ وہ ٹول میں کیا ہوتا ہے اور یہ آپ سارا کام کرنے کے بعد ایک رپورٹ جمع کرائیں گے لیکن ساتھ ہی ایک بات یاد رکھیں اس کا کام کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹاپک پک کر لیا ایک آرگنائزیشن پک کر لی اور اس کے بعد شروع ہو گئے نہیں ایسے بات نہیں بنے گی آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آپ نے انسٹرکٹر سے رابطہ کرنا ہے اس کو بتانا ہے کہ جی یہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں یہ اس کے فائدے ہیں یہ اس کا آڈینس ہے اور انسٹرکٹر گا ٹھیک ہے جی آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں اگر انسٹرکٹر نے اجازت نہ دی وہ آپ کی بہتری کے لیے کوئی اور آپ کو ڈومین بتا دے گا مقصد یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو مارکیٹ کے لیے ریلیونٹ ہے جب یہ سارا کام کر لیں گے آپ تو جیسا کہ آپ کی اسکرین پہ آپ نظر آ رہا ہوگا آپ نے ایک ڈیٹیل رپورٹ سبمٹ کرانی ہے جس میں کوڈ بھی ہوگی جس میں انالسس بھی ہوگی جس میں کیس سٹڈی بھی ہوگی جس میں کہ آپ نے یوزر انسٹرکشنز بھی دینی ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ کوڈ جمع کرائیں گے اس رپورٹ کے ساتھ وہ کوڈ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کوڈ کو کوئی رن کر سکے ٹھیک ہے جی یاد رکھیں اگر آپ دنیا کا بہترین پروگرام بنا لیتے ہیں اپلیکیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں اور کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا کوئی فائدہ نہیں اس کا تو اس کے ساتھ آپ نے یوزر انسٹرکشن دینی ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آل یہ آخر میں ہے لیکن اس کی امپورٹنس پہ کوئی شک نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو یوزر ہے جو آپ کا سافٹ ویئر استعمال کرنا چاہتا ہے وہ اس انسٹرکشن مینول کو پڑے اور اس کے بعد وہ کام کرنا شروع ہو جائے اور اپلیکیشن رن کرنے شروع ہو جائے یاد رکھیں ہر چیز پہ گریڈنگ ہوگی کہ آپ کی ایپلیکیشن کیسے رن ہوتی ہے اور ایسی ایپلیکیشن کوئی فائدہ نہیں کہ جس کے ساتھ پروگرامر کو بیٹھنا پڑے تو ساتھی ہم بات کر رہے تھے کورس کی سمری کے بارے میں کہ کورس میں کیا کچھ پڑھایا جائے گا اس کی بریک ڈاؤن کیا ہوگا تو اب سمری سے ہم آگے چلتے ہیں ہم نے پروجیکٹ کے بارے میں بات کی اور اب ہم چلتے ہیں اپروچ آف دس کورس کہ اس کورس میں ہم آگے کس طرح چلیں گے اس کورس کو کرانے کا طریقہ کیا ہوگا اور اس کورس سے کیا خواہش ہے انسٹرکٹر کی کہ آپ کیسے سیکھیں اور کیا سیکھیں تو پہلا اسپیکٹ جو کہ اب آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دم ڈیٹا ویراؤزنگ اسٹارٹ نہیں کر دیں گے اس لیے کہ ڈیٹا ویراؤزنگ کی روٹس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کے اندر ہے تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کے کیا کانسیپٹس ہیں اور ہم ان کانسیپٹ کی بات کریں گے جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں ریلیونٹ ہوتے ہیں تاکہ آپ کو یقین آئے کہ ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہے وچ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آؤٹ آف دا بلو ہے تو جب ہم ڈیٹا بیس کانسیپٹس کے بارے میں بات کر لیں گے تو ہم دوسرے اس کے جو طریقہ ہے کورس کرانے کا اور آپ کو سکھانے کا اس کی طرف جائیں گے اور وہ یہ ہے کہ جو ڈیٹا بیس کے کانسیپٹس آپ جانتے ہیں جن کو ہم نے ویئر ہاؤس کی انوائرمنٹ میں بتایا ہے وہ کانسیپٹس وی ایل ڈی بی وی ایل ڈی بی کا مطلب ہے ویری لارج ڈیٹا بیسز ڈی ایس ایس کا مطلب ہے ڈسیزن سپورٹ سسٹم تو ایسی انوائرمنٹ میں وہ کانسیپٹس کیوں فیل ہو جاتے ہیں ان کی لمیٹیشنس کیا ہیں ایسی کیوریز کو ہم دیکھیں گے ایسے سینیریوز کو ہم دیکھیں گے جہاں پہ یہ چیزیں کام نہیں کر پاتی اس کے بعد ساتھیوں ہم اگلے اس کورس کے چلانے کے طریقے کی طرف آتے ہیں وہ طریقہ کورس کرانے کا ان کے ڈفرینسز کو ایکسپوز کرنا ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس اور ڈیٹا بیس میں پرفارمنس کے ریفرنس سے کیا فرق ہے مثال کے طور پہ آپ نے ایک کیوری کی اور وہ کیوری اگر آپ ڈیٹا بیس ہی بنائی ہوتی اور ڈیٹا ویئر ہاؤس یا ڈسیزن سپورٹ سسٹم کی کیوری چلاتے تو ڈیٹا بیس نے تو نہیں چلنا تھا اس نے خاموش ہو جانا تھا جواب ہی نہیں آنا تھا تو یہ تو ایک آپ نے نتیجہ دیکھا اصل گیم تو یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے وہ جاننے کے لیے آپ کو وہ فرق میں بتاؤں گا جو ڈیٹا بیس ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر ہے ایک دو فرق نہیں ہے بہت سارے فرق ہیں اور وہ فرق اتنے سارے ہیں کہ آپ کو سارے بتائے بھی نہیں جا سکتے تو ان میں سے جو چیدہ چیزا فرق ہیں ان کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے وہ باتیں جب ہم کر لیں گے تو اس کے بعد ہم ان ٹولز کی طرف جائیں گے یاد رکھیں ساتھیوں اس لیکچر میں یا اس اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ڈی ایس ایس یا ڈیسیزن سپورٹ سسٹم کتنے قسموں کے ہوتے ہیں ڈسیزن سپورٹ سسٹم ڈیٹا ڈریون بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے ڈسیجن سپورٹ سسٹم نالج ڈریون بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ڈیٹا مائننگ ہے تو او ایپ ایک ڈسیجن سپورٹ سسٹم کی قسم ہے اسی طرح سے ڈیٹا مائننگ بھی ایک ڈسیجن سپورٹ سسٹم کی قسم ہے تو آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ یہ جو قسمیں ہیں ڈسیجن سپورٹ سسٹم کی ان کی بیسکس کیا ہے اور ان کی بیسکس ان میں فرق کیا ہیں اور ان فرق کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ان کی اپلیکیشن پہ ہوتا ہے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے اس کورس میں کہ یہ جو ڈفرنسز ہیں یہ اپلیکیشن پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں اور ایسے کون سے سوال ہیں کہ جو او سے پوچھے جا سکتے ہیں لیکن ڈیٹا مائننگ کے انوائرمنٹ میں نہیں چل سکتے ٹھیک ہے جی اور ڈیٹا مائننگ سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اول ایپ سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو زیادہ کورس تو تھوری ہو گئی اور یہ ساری باتیں بتا دی ہیں آپ کو اول ایپ کے بارے میں بھی ڈیٹا مائننگ کے بارے میں بھی اب اس کا اگلہ حصہ آتا ہے کورس کا جو میری خواہش ہے اور انشاء اللہ ایسے ہی کریں گے کہ یہ کورس صرف تھوری نہیں ہونی چاہیے جب آپ کسی کمپنی میں کام کرنے کے لئے جاتے ہیں وہ مختلف ڈیٹا مائنگ ٹولس کو استعمال کر رہا ہوگا تو فائدہ اس وقت اس کمپنی کو آپ کا ہوگا اگر آپ کام پہ جائیں اور کام پہ لگ جائیں ان کے لیے کام کرنا شروع ہو جائیں اب ڈیٹا ویئر کے بہت سے ٹولس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان میں سے ایک ٹول آپ کو سکھایا جائے گا سارا ٹول سکھایا نہیں جا سکتا اس لیے کہ وہ تو اٹ سیلف کورس بن سکتا ہے آپ کو وہ چیزیں بتائی جائیں گی کہ جن چیزوں کے آپ کو تھوڑاٹیکل بیک دیا گیا ہے اور وہ تھوڑاٹیکل بیک آپ لے کے ان کو استعمال کر سکیں ان ٹولس کے ساتھ جیسے انڈیکسنگ ہو گئی جیسے اسکیما بنانا ہو گیا جیسے کہ ڈیٹا کو صاف کرنا ہو گیا جیسے اس پہ کیوری رن کرنا ہو گیا یہ سب چیزیں آپ کو دکھائی جائیں گی اسکرین کے اوپر اس کے آپ کو ڈیٹیلز بھی دی جائیں گی اور ایکچوئل آپ کو ڈیٹا بیس بھی پرووائڈ کی جائے گی جو کہ بڑی خراب حالت میں ہوگی خراب حالت میں ڈیٹا بیس آپ کو اس لیے نہیں دی جائے گی کہ کو تنگ کرنا مقصد ہے مقصد کا یہ ہے کہ ریئل میں ایسا ہی ہے ڈیٹا بیسز سیدھی نہیں ہوتی ڈیٹا بیسز میں بہت کچرا کہہ لیں یا ڈیٹا کوالٹی ایشوز ہوتے ہیں تو یہ تو اس کورس میں آپ کو کورس کے آبجیکٹیو ہے اور کورس کی اپروچ ہے اس سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ ابھی تک کسی نے پوچھا نہیں جو کسی کو پوچھنا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو کورس کیوں کرنا چاہیے وائی شوڈ یو ٹیک دس کورس تو ساتھی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کورس کو کیوں لیا جائے اس کورس کے لینے کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ایک انگلش کا محاورہ ہے محاورہ یہ ہے کہ افول اینڈ از منی از سو امپورٹڈ مطلب یہ ہوا کہ جو سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ امیر ہوتے ہیں اور جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ سیانے ہوتے ہیں ہماری ہر حکومت جو ہے اس کی یہ خواہش رہی ہے ہر حکومت کے اپنے پرائرٹیز ہوتی ہیں لیکن ہر حکومت کی ایک پرائرٹی یہ رہی ہے کہ پاکستان کے سافٹ ویئر ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ بڑھ نہیں پاتی اتنی نہیں بڑھ پاتی جتنی سب کی خواہش ہے تو میں نے ایک ایسے سیانے بندے سے جو کہ امیر بھی تھا اور پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ بڑی صاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے نہ صرف دنیا بدل رہی ہے بلکہ دنیا بدل گئی ہے اور جو لوگ بدلے ہوئے وقت کے ساتھ قدم ملا کے ساتھ نہیں چلتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں بد سے ہم لوگ جس کو حال کہتے ہیں وہ ڈیولپڈ ورلڈ کا پاسٹ ہے ماضی ہے اور جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں وہ ڈیولپڈ ورلڈ کا حال ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ پیچھے رہ گئے تو اس کے بارے میں اور الیبوریٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اسکور سے کیا فائدہ ہوگا تو میں نے ان سیانے لوگوں سے پوچھا کہ کی کیا بات ہے کہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ اتنی نہیں بڑھ پائی انہوں نے کہا یا تو ہم نے ایسی ٹیکنالوجیز اور ایسے ٹولز اور ایسی چیزوں میں انویسٹ کیا ان میں کام کیا جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ تھے جن کا وقت ختم ہو چکا تھا یا جن کے وقت ختم ہو رہا تھا آؤٹ گوئنگ ٹیکنالوجیز تھی اس لیے امپیکٹ نہیں کر سکے مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں جب انٹرنیٹ نے فاصلے گھٹا دیے ہیں آپ کی مارکیٹ صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ نے صرف پاکستان میں ہی نوکری کرنی ہے آپ کا رسک دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے پرووائڈ کہ آپ کو کام آتا ہو آپ کو وہ چیزیں آتی ہوں کہ جس کی لوگوں کو دنیا کو ضرورت ہے تو ہم ایسی چیزوں میں انویسٹ کرتے رہے جن کی لوگوں کو ضرورت نہیں تھی یا جس کی ضرورت ختم ہو جا رہی تھی تو اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ پھر لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں کس طرف جانا چاہیے صحیح راستہ کون سا ہے واٹ از دا رائٹ ڈائریکشن رائٹ ڈائریکشن دو ہیں ایک جس کا اسکور سے تعلق نہیں ہے لیکن دوسری ڈائریکشن یہ ہے وہ ہے ڈیٹا وہ وقت گزر گیا جب وہ ملک ترقی کیا کرتے تھے جن کے پاس رقبہ زیادہ تھا یا جن کی آبادی زیادہ تھی یا جو فصلیں زیادہ اگایا کرتے تھے اب ہے زمانہ نالج ڈریون اکانومی کا اور نالج ڈریون اکانومی کے اندر ڈیٹا ہی بلڈنگ بلاک ہے اور جب تک آپ ڈیٹا کو قابو نہیں کر لیں گے جب تک ڈیٹا پہ ابور حاصل نہیں کر لیں گے اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کورس کو کرنے کے بعد آپ ڈیٹا کو ہارنس کر لیں گے ڈیٹا کی پاور کو پکڑ لیں گے ٹھیک ہے جی ڈیٹا کی پاور کو پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے اس کا آسان کام اس نہیں ہے کہ کسی سیانے نے کہا ہے کہ وی آر ڈراؤنگ ان ڈیٹا وی آر ڈراؤنگ ان ڈیٹا بٹ اسٹارونگ فار انفارمیشن مثال کے طور پہ جیسے کوئی شخص خدا نخواستہ سمندر میں ڈوب رہا ہو تو وہ سمندر کا کھارا پانی تو نہیں پی سکتا جبکہ اس کے ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے یہی مثال ڈیٹا کی ہے یہی ضرورت اس کورس کو کرنے کی ہے یہی ضرورت اس کورس کے کرنے کا فائدہ بھی ہے کہ ڈیٹا ہر طرف ہے لیکن انفارمیشن کہاں ہے معلومات کہاں پہ ہیں اس ڈیٹا کو نتھار کے معلومات کیسے نکالنی ہیں ہم اس کورس میں کریں گے اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کوٹیشن ہے جو آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ نالج از پاور نالج از پاور اینڈ انٹیلیجنس از ایبسولوٹ پاور انٹیلیجنس جو ہے وہ نالج سے اوپر آتی ہے اور ڈیٹا جو ہے وہ نالج سے نیچے آتا ہے تو جب آپ ڈیٹا پہ عبور حاصل کرتے ہیں آپ پاورفل ہو جاتے ہیں اور جب آپ اس نالج میں سے انٹیلیجنس نکالتے ہیں یو بیکم ایبسلوٹلی پاورفل ٹھیک ہے جی اب جیسے آپ کو ساتھیوں اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا یہ پریمڈ آپ کے سامنے ہے اگر آپ اس پریمڈ کو غور سے دیکھیں تو اس پریمڈ کے مختلف حصے ہیں اس پرمڈ کا جو بیس ہے وہ ڈیٹا ہے آپ دیکھیں بیس کا سائز بہت بڑا ہے ڈیٹا کیا ہوتا ہے ڈیٹا فیکٹس ہوتے ہیں ڈیٹا نمبرز ہوتے ہیں ڈیٹا فگر ہوتے ہیں مثال کے طور پہ کس علاقے میں کتنی سیل یہ ڈیٹا ہے کس علاقے میں کیا بکا یہ ڈیٹا ہے کس علاقے میں کیا ٹیمپریچر تھا یہ ڈیٹا ہے کس علاقے میں کتنے آئٹم بکے یا نہیں بکے یہ بھی ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کو آپ استعمال کرتے ہیں اور اس ڈیٹا سے آپ انفارمیشن نکالتے ہیں انفارمیشن ایک ہائر لیول کے اوپر ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ اس کا سائز چھوٹا ہے پیرامڈ کے اوپر انفارمیشن آپ کو نتار کے ڈیٹا سے حاصل ہوتی ہے انفارمیشن کے بعد آپ نالج کی طرف جاتے ہیں نالج کیا ہوتا ہے نالج اگر آپ نان سائنٹیفک انوائرمنٹ میں دیکھیں تو نالج لوگوں کا ایکسپیرینس ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آپ ڈیٹا سے وہ چیزیں نکال لیتے ہیں جو کہ ایکسپیرینس کا نیمل بدل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈیٹا پہ ڈپینڈنٹ ہے لوگوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے یاد رکھیں لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں لوگ چھٹی پہ بھی چلے جاتے ہیں لوگ نوکری بھی تبدیل کر لیتے ہیں لیکن ڈیٹا کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا ڈیٹا آپ کی ہارڈ ڈسک میں رہتا ہے وہ کرپٹ نہ ہو اس ڈیٹا سے نالج نکالنا ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس کا کام ہے اور مینیجرس اس بات میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم نکال کے اپنے منافع میں اضافہ کر سکتے ہیں تو ساتھیو نالج آ گیا اس کے بعد آئی انٹیلیجنس جب ہم انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں انٹیلیجنس ڈیٹا مائننگ کے ڈومین میں چلی جاتی ہے ڈیٹا مائننگ کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے ڈیٹا مائننگ ایسے ہڈن پیٹرنز ہیں جو کہ آپ کو پتا نہیں چل رہے ہوتے مثال کے طور پہ کون سی دو چیزیں ساتھ زیادہ بکتی ہیں چونکہ آپ کو پتا نہیں تھا کون سی چیزیں زیادہ ساتھ بکتی ہیں اسی لیے آپ کیوری سے نکال نہیں سکتے تھے اور اس کے اوپر پیرمڈ کے ٹاپ کے اوپر جو آپ کو چیز نظر آ ہے وہ پاور ہے کہ انٹیلیجنس لیڈس ٹو پاور اور جب آپ پاور فل ہو جائیں گے تو پھر اگر آپ کو دولت کی خواہش نہیں بھی تھی تو دولت آپ حاصل کر لیں گے تو یہ ایک موٹیویشن بھی ہے اس کورس کو کرنے کی کہ آپ ڈیٹا سے پاور تک اور پاور سے منی تک کیسے جاتے ہیں اب ساتھیوں ہم اس کورس کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور وہ حصہ کیا ہے وہ حصہ ہسٹوریکل ویو ہے میں آپ کو ایک اس کی مختصر سی تاریخ بتاؤں گا اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ چیزیں کیسے ہوئیں اور کیسے ہوا بات 1960 کی ہے میرے خیال میں اکثر طلباء تو اس وقت تک یقیناً دنیا میں نہیں آئے ہوں گے اور کچھ میرے ساتھی بھی شاید نہ آئے ہوں تو نائنٹین میں کیا ہوا کہ کمپیوٹرز کا استعمال شروع ہوا مین فریم بڑے بڑے کمپیوٹرز تھے اور بات ہوتی تھی ماسٹر فائلز کی ڈیٹا کو ٹیپس کے اوپر سٹور کیا جانا شروع ہوا ٹیپ کی لینتھ سینکڑوں فٹ میں ہوتی تھی اور اس پہ ڈیٹا اسٹور کر لیا جاتا تھا ڈیٹا سٹور کرنے کے بعد اس پہ رپورٹس نکالی جاتی تھی کہ اس ڈیٹا میں کیا کچھ ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ٹیپ کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر آپ نے ایک طرف سے ٹیپ کے دوسری طرف جانا ہے تو پوری ٹیپ رول کرنا پڑتی تھی لیکن یہ اس سے بہت بہتر تھا کہ الماریاں بھری ہوتی ہیں جن میں فائلیں پڑی ہوتی جیسا کہ آپ کو بدقسمتی سے پاکستان میں نظر آئے گا اور جب بھی کوئی امپورٹنٹ چیز چاہیے ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ جی جو فائل کو صاحب الماری کھولتے تھے وہ بیمار ہو گئے یا فائلوں کو دیمک لگ گئی ہے اس لیے نائنٹین سکسٹی میں جس وقت ماسٹر فائلز آ گئیں جس وقت کمپیوٹرز آ گئے جب رپورٹنگ شروع ہو گئی تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا کام بہتر ہو گیا ظاہر ہے کہ سینکڑوں فائلوں میں سے کچھ چیز ڈھونڈ کے نکالنا بہت مشکل کام ہے تو کمپیوٹر نے کام آسان کر دیا لیکن جیسے جیسے لوگوں نے ان چیزوں کا استعمال کرنا شروع کیا ویسے ماسٹر فائلز کی تعداد میں بھی اضافہ ہونا شروع ہوا اور پہلے چند ماسٹر فائلز ہوتی تھیں اس کے بعد ماسٹر فائلز سینکڑوں میں چلی گئیں جب ماسٹر فائلز سینکڑوں میں چلی گئیں تو ان ماسٹر فائلز کو اسٹور کرنا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ماسٹر فائلز کو اس سے اسٹور کرنا مسئلہ نہیں بنا بلکہ اس اسٹوریج میں سے ماسٹر فائل کو نکالنا بھی ایک مسئلہ بن گیا ٹھیک ہے جی میں آپ کو ایک اور مسئلہ بتاؤں ماسٹر فائلز کا کہ عام طور پہ یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ جب آپ ایک ٹیپ سپول کو پورا ایک اینڈ سے دوسرے ہینڈ تک جاتے ہیں پوری ٹیپ گزارنی پڑتی ہے تو اس میں سے 5 یا 10 پرسینٹ ڈیٹا استعمال ہوتا ہے تو نہ صرف ڈیٹا کو ایکسیس کرنا مشکل ہوتا گیا بلکہ ان فائلس کو سٹور کرنا ان کو ریٹریو کرنا وہ بھی ایک کام مشکل ہوتا گیا لیکن جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اس زمانے میں ایک ڈائریکٹ ایکسیس میموری کا کانسیپٹ آیا اور ڈائریکٹ ایکسیس میمری مارکیٹ میں آ گئی جس کو کہ ہم سیکنڈری سٹوریج بھی کہتے ہیں جو کہ ہارڈ ڈسک کی شکل میں پائی جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جس آپ نے ڈیٹا کو ایکسیس کرنا تھا اس ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لئے ٹیپ کے ایک طرح سے شروع ہو کے دوسرے اینڈ تک جانے کی ضرورت ختم ہو گئی جب آپ ڈسک کے اس اینڈ تک پہنچ گئے جہاں سے ڈیٹا اٹھانا تھا آپ نے فوری فوری ڈیٹا اٹھانا شروع کر دیا یہ بڑی اچھی چیز تھی ماسٹر فائل سے ایک بہت آگے کوانٹم جمپ تھی اس زمانے میں رپورٹ سے ایک نیا کنسپٹ انٹروڈیوس ہوا جس کو کہا گیا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز مارکیٹ میں آگئے یہ ہم بات کر رہے ہیں انیس سو ستر کی دہائی کی نائنٹین سیونٹیز کی ڈیٹا بیس سسٹمز آ اور ہم کیوریز رن کرنا شروع ہو گئے اس لیے کہ پہلے کیوریز رستے رن نہیں ہو سکتی تھی پوری ٹیپ کو چلانا پڑتا تھا جب ڈائریکٹ ایکسیس ڈیوائس آ گئی تو زیادہ پاورفل کیوریز کا جواب ملنا شروع ہو گئے اور زیادہ کیوریز کے جواب ملنا شروع ہو گئے اور اس کے پانچ سال کے بعد یعنی کہ 1975 میں ایک کنسپٹ انٹروڈیوس ہوا ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز کا جس کو کہ ہم اے ٹی ایم مشین میں جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ اے ٹی ایم مشین پہ جاتے ہیں اس میں آپ کارڈ ڈالتے ہیں اس میں آپ پاسورڈ دیتے ہیں اور جو کچھ آپ نے کیا ہوتا ہے وہ کمپیوٹر میں ریکارڈ ہو جاتا ہے جس کو کہ ٹرانزیکشن کہتے ہیں عام طور پہ آپ سکرین پہ دیکھیں اے ٹی ایم کی وہاں لکھا ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو ہم بات کر رہے ہیں کی کہ جس وقت ٹرانزیکشنز ریکارڈ ہونا شروع ہو گئی اس لیے کہ جو سٹوری ڈیوائسز تھیں ان کی سپیڈ بڑھ گئی تھی اور ہم نے ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمس کے بعد اس کی نیکسٹ ٹیج دیکھ لی سامنے آ گئی جس کو کہتے ہیں مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز یہ ایسے سسٹمز بن گئے جو کہ ایک خاص ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتے تھے ایک اکاؤنٹنگ سسٹم بن گیا انوینٹری کے لیے ایک سسٹم بن گیا سیل پروسیسنگ کے لئے سسٹم بن گیا اور مختلف سسٹم بن گئے یہ صرف اس لیے بن سکے کہ ڈائریکٹ ایکسیس ڈیوائسز آ چکی تھیں ٹرانزیکشن کی لاگنگ اسٹارٹ ہو گئی تھی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اے ٹی ایم کا فائدہ یہ ہوا کہ جس وقت آپ نے ایک ٹرانزیکشن کی وہ آؤٹ ہو گئی اور آپ کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کس شخص نے کتنی ٹرانزیکشن کی ہیں کتنا پیسہ نکالا کتنا پیسہ نہیں نکالا چیک میں ایسا نہیں ہوتا جب آپ ایک چیک جمع کراتے ہیں جو ٹریڈیشنل سسٹم چلتے ہیں وہ آن لائن نہیں ہوتے تو اس کے بعد ہم اگلے سسٹم کی طرف جاتے ہیں یا ہسٹوریکل پرسپکٹو میں آگے کی طرف جاتے ہیں جب پرسنل کمپیوٹرز بہت سستے ہو گئے اور لوگوں کے ڈیسک پہ پرسنل کمپیوٹر نظر آنا شروع ہو گئے جب پرسنل کمپیوٹرز ڈیسکوں پہ نظر آنا شروع ہو گئے تو جو کمپیوٹر کا استعمال تھا وہ ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم یا ڈیٹا پروسیسنگ سینٹر سے باہر نکل گیا پہلے ایک خاص ڈومین میں کمپیوٹر استعمال ہوتے تھے اس میں کچھ مخصوص لوگ کمپیوٹرز کو استعمال کرتے تھے اب وہ بات ختم ہو گئی اس لیے کہ کمپیوٹر لوگوں کے ڈیسک کے اوپر آ گئے جب کمپیوٹر لوگوں کے ڈیسک کے اوپر آ گئے تو ایسے ٹولس کی ریکوائرمنٹ یا ضرورت پڑ گئی کہ جو استعمال کرنے کے لیے بڑی ٹھیک ٹھاک پروگرامنگ نہ آتی ہو تبھی تو چیز استعمال کریں گے وہ لوگ جو کہ اسپیشلسٹ نہیں ہے تو فورتھ جی یا فورتھ جنریشن کا کنسپٹ آیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا پہلے چند سسٹم ہوتے تھے چند لوگ بنایا کرتے تھے مخصوص جگہ پہ بنتے تھے یہ بہت زیادہ سسٹم بننا شروع ہو گئے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اپنے اپنے سسٹم بننا شروع ہو گئے پہلے وہ سینٹرل ڈیٹا پروسیسنگ ڈپارٹمنٹ کو ایک ریکویسٹ دیا کرتے تھے وہ ان کو رپورٹس نکال کے دیتے تھے اب یہ بات ختم ہو گئی اب ہر ایک کے ڈیسک پہ کمپیوٹر وہ کیوریز رن کر سکتا ہے ہر ڈیپارٹمنٹ میں اپنے اپلیکیشن بن گئی اور تھوڑے ہی عرصے میں واج اے پرولیفریشن آف دا ڈپارٹمنٹس ڈپارٹمنٹل سسٹمس یہ بات مسئلہ کیا ہوا اس سے اس سے مسئلہ یہ ہوا کہ نہ صرف کمپیوٹر سسٹم بہت سارے بن گئے نہ صرف مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بہت سارے بن گئے نہ صرف ڈیٹا بیسز بہت ساری بن گئی بلکہ ڈیٹا کی ریپلیکیشن بھی شروع ہو گئی ریپلیکیشن کا کیا مطلب ہے ریپلیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیٹا جو پہلے ایک جگہ ہوا کرتا تھا اب چونکہ ملٹیپل سسٹم بن گئے اس لیے وہی چیز مختلف جگہ پہ ریکارڈ ہونا شروع ہوگی مختلف سسٹمز میں ریکارڈ ہونا شروع ہو گئے اور اس کے ساتھ ڈیٹا کو کوہرنس یا ہر جگہ ڈیٹا کی ایک ہی کاپی رکھنا ایک مسئلہ بننا شروع ہوگی تو ہم نبے کی دہائی یہ نائنٹیز میں آ گئے. اور نائنٹیز میں کیا ہوا نائنٹیز میں یہ ہوا کہ یہ جو سارے سسٹمس تھے یہ جو ساری ڈیٹا بیسز تھیں ان سب نے آپس میں ان کا ایک گنجلہ کیا ان کا ایک ویب بن گیا ان کا ویب بن گیا اور ان میں جو سسٹمز تھے ان کو ہم آج لیگیسی سسٹمز کہتے ہیں ساتھیوں لیگیسی سسٹمز کیا ہوتے ہیں لیگیسی سسٹمز پرانے سسٹم تھے ان کا ویب بن گیا مختلف سورسز بن گئے اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا اس مسئلے کو کیا کہتے ہیں کرائسس آف کریڈیبلٹی کرائسس آف کریڈیبلٹی یہ ہے مثال کے طور پہ کہ جیسا آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویب ہے اس ویب میں کمپیوٹرز بھی ہیں اس ویب میں رپورٹس ہیں اس ویب میں ڈیٹا بیسز ہیں مختلف قسم کی ہیں اس میں آپ کو جو پیجز کی شکل میں چیز نظر آ رہی ہے ایکسٹرنل انفارمیشن سورسز ہے اس لیے کہ انفارمیشن صرف آرگنائزیشن میں جنریٹ نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ آپ ایسی انفارمیشن جو نہیں جنریٹ ہو رہی لیکن آپ کو چاہیے آپ باہر سے حاصل کرتے ہیں چھوٹی سی مثال ہے جیسے ٹیلی فون کے کوڈز ہیں اب کوئی ادارہ تو ٹیلی فون کے کوڈز مینٹین نہیں کرتا یا ان کے ریٹس نوٹ نہیں کرتا وہ اب ایسے ادارے سے لیں گے جو ٹیلی فون سے ڈیل کرتا ہو ٹھیک ہے جی تو مختلف سورسز سے ڈیٹا ایکسٹرنل سورسز سے بھی آپ کے لیگیسی سسٹمس کے ویب میں آتا ہے اور موجود ہوتا ہے کریڈیبلٹی کرائسس کیا ہے کریڈیبلٹی کرائسس یہ ہے ساتھیوں ایک ڈسیزن میکر نے سوال پوچھا کہ ہماری آرگنائزیشن کی فائنینشیل ہیلتھ کیا ہے ہم فائنینشلی کیسے جا رہے ہیں اس کو دو جواب ملے ایک جواب ملا کہ ڈیفیسٹ ہے جی دس پرسنٹ کا ٹین پرسنٹ ڈاؤن ہے دوسرا جواب ملا کہ نہیں ڈیفیسٹ نہیں ہے ہم ٹین پرسنٹ اوپر جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کون سا جواب ٹھیک ہے یہ بہت مشکل سوال ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اسی ریفرنس سے کہ ایک صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ ایک دفعہ یہ پوچھا گیا کہ پاکستان میں سیمنٹ کی کتنی ضرورت ہے جتنی ضرورت ہوگی اس کے حساب سے سیمنٹ باہر سے منگوا لیں گے اگر اتنی ہم پیدا نہیں کر سکتے تو ان کو پانچ جواب ملے اور ہر جواب فرق تھا سوال یہ ہے کہ جواب کون سا ٹھیک ہے تو جو کریڈبلٹی کرائس آئی کریڈیبلٹی کرائس یہ ہے کہ یہ جو دس پرسینٹ اوپر فائنینشلی آرگنائزیشن جا رہی ہے یہ صحیح ہے کہ جو 10% پرسینٹ نیچے ہے یہ صحیح ہے ایسا کیوں ہوا اگر آپ ویب پہ دیکھیں جو آپ کے سامنے بنا ہوا ہے تو اس جواب کو حاصل کرنے کے لیے ایک جواب کو حاصل کرنے کے لئے مختلف ڈیٹا سورسز مختلف کمپیوٹر سسٹمس مختلف ایکسٹرنل سورسز کو استعمال کیا گیا دوسرا جواب حاصل کرنے کے لیے مختلف سورسز ڈیٹا سورسز ایکسٹرنل سورسز کمپیوٹر سسٹمس اور ڈیٹا بیسز کو استعمال کیا گیا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہر جگہ سے ڈیٹا ایک ہی شکل میں موجود ہو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہو سکتا ہے ایک جگہ لاہور کو ایل اے ایچ او آری لکھا گیا ہو ہو سکتا ہے دوسری جگہ لاہور کو ایل ایچ آر لکھا گیا ہو جو آپ نے ایکسٹرنل سورسز لیے تھے ہو سکتا ہے آپ نے جو فون کے ریٹس لیے ایک رپورٹ کے لیے ایک کمپنی سے لیے گئے دوسری رپورٹ کے لیے دوسری کمپنی سے لیے گئے ان ساری چیزوں کے نتیجے میں جواب کا ایک ہی آ جانا موجہ ہی ہو سکتا ہے ریئل لائف میں ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کریڈبلٹی کرائسس آ گیا اس کرائس سے نمٹنے کے لیے ایک جو سلوشن لوگوں کے سامنے آیا وہ سلوشن تھا ڈیٹا ویئر ہاؤس تو ساتھیوں کریڈبلٹی کی کرائسس کیا آئی کریڈلٹی کی کرائسس یہ آئی کہ ایک ہی سسٹم سے دو جواب نکلے اور دونوں جواب میں انیس بیس کا فرق نہیں تھا وہ جواب جس کو کہتے ہیں دیور پولز اپارٹ بالکل فرق تھے پہلے تو یہ شک جو کہ نیچرل ہے آنا ہی تھا کہ ایک رپورٹ اس میں سے غلط ہے لیکن رپورٹیں دونوں ٹھیک تھیں تو بعد یہ ثابت ہوئی کہ جو آپ کا سسٹم تھا جو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم تھا اس کو آپ نے ڈسیزن سپورٹ کے لیے استعمال کیا آپ نے ایک صحیح چیز کو ایک اس مقصد کے لیے استعمال کیا جس کے لیے وہ ڈیزائن نہیں ہوئی تھی اس لیے مسئلہ آ گیا اور اس نے ایک بات ثابت کی کہ آپ کو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز کے علاوہ کوئی اور چیز چاہیے جو کہ ڈسیزن میکنگ میں ہیلپ کر سکے مدد کر سکے سپورٹ کر سکے یہاں پہ ہم آج کے لیکچر ختم کرتے ہیں اور میں آپ کو مختصر سمری بتا دوں کہ ہم نے آج کیا باتیں کی تھی اور اس کے بعد میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا پہلے تو میں نے آپ کو اس کورس کی کتابوں کے بارے میں بتایا ریفرنس بکس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کورس کی اپروچ کیا ہے کورس کی اپروچ کیا تھی اس کے بارے میں بات کی کہ آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ کورس ڈیٹا بیس سے کس طرح فرق ہے یا ڈیٹا بیس سسٹم کی کیا لمیٹیشن کی ہیں اور ان کے ڈفرینس کیا ہیں اور اس کی اپلیکیشن کیا ہیں جیسے کہ ڈیٹا مائننگ ہے یا جیسے اول ایپ ہے اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ یہ کورس کیوں لے رہے ہیں اس کورس کا لینے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا بلکہ اس کورس کے لینے سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا یہ باتیں کرنے کے بعد میں نے آپ کو مختصر طور پہ بتایا کہ آپ کو ایک پروجیکٹ بھی کرنا ہے اور اس پروجیکٹ میں آپ کو ساتھیوں بہت کام کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی اور اس پروجیکٹ کے لیے خاص بات یہ ہے کہ آپ نے جو ٹاپک یا ایریا پک کرنا ہے آپ نے انسٹیکٹر سے پوچھ لینا ہے اس سے کنسلٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کا کام کا معیار اور اس کی اپلیکیشن بہت اچھی ہو پھر ہم نے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھا ہسٹوریکل ہسٹری تاریخی طور پہ دیکھا کہ کہاں سے ماسٹر فائل سے اسٹارٹ ہوئے تھے اور چلتے چلتے ہم ڈیٹا بیس سسٹمز پہ آئے ڈائریکٹ ایکسیس ڈیوائسز کے اوپر آئے فور جی ٹیکنالوجی کے اوپر آئے پی سیز کے اوپر آئے ایم آئی اے سسٹمز کے اوپر آئے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز کے اوپر آئے لیگیسی سسٹمز پہ آ لیگیسی سسٹمز کے ویب کے اوپر آ گئے اور اس کے بعد کریڈیبلٹی کی کرائسز ہوگی کریڈیبلٹی کی کرائسز نے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ اس بات کو بڑے زور سے دکھایا اور ثابت کیا کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز کی لمیٹیشن آ گئی ہیں اور یہ نائنٹیز میں ہوا تو نائنٹیز کے بعد وہ ٹرن آئی وہ ریولوشن سٹارٹ ہوا جس کو ڈسیزن سپورٹ سسٹم کہتے ہیں اور اس ریولوشن کی بیس میں بنیاد میں ڈیٹا ویئر ہاؤسز ہیں تو انشاءاللہ ہم اگلا لیکچر جو ہے وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں آج ختم ہوا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا تو مشورہ میرا آپ کے لئے یہ ہے ساتھیو طالب علموں اور دوستو کہ آپ اکیلے بالکل نہ پڑھیں یہ ایک کانسیپچل کورس ہے اس میں یاد کرنے والی چیزیں بہت تھوڑی ہیں آپ کوشش کریں کہ کم از کم دو لوگ مل کے پڑھیں اور جو کانسیپٹ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں ان کو چیلنج کریں اس لیے کہ آج جس لیکچر میں آپ نے ایک کانسیپٹ ڈیویلپ ہے کل وہ کانسیپٹ اور آگے چلے گا تو اگر آپ کے خدا نہ خواستہ بنیاد میں کوئی کانسیپٹ کمزور رہ گیا تو وہ کمزوری آگے جا کے زیادہ بڑھتی جائے گی تو جب دو لوگ مل کے پڑھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو چیلنج کریں گے تو غلطیاں نکلیں گی اور غلطی کو اگر آپ شروع میں پکڑ لیں گے تو آئندہ آگے جا کے وہ مسئلہ نہیں بنے گا اور یہ کورس صرف تھیوریٹیکل کورس نہیں ہے اس میں ٹھیک ٹھاک لیب کا کام بھی ہوگا اور کوشش یہ کی جائے گی کہ آپ کو مارکیٹ کے لیے تیار کیا جائے اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا خدا حافظ